رمضان میں آخری دبانے میں کہا گیا ہے کہ ایک شب قدر آتی ہے شب قدر تو شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یہی وہ رات ہے جو دن قرآن اتارا گیا مطلب اترنا شروع ہوا تو وہ رمضان کے آخر میں آتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو ایک یادگار رات قرار دے دیا یادگار رات کہ جس رات کو قرآن رسول وسلم پر اترا تھا جب کہ آپ غار حرام تھے آپ پہلی بار جو اترا تھا قرآن غار حرام میں آپ کے اوپر تو وہ رمضان کے آخری زمانے کی ایک رات تھی اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ایک یادگار رات قرار دے دیا اور ہر سال اس رات کو لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ یاد کریں قرآن کو اور یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہدایت کا انظام کیا انسان کے لیے انسان کے لیے قرآن کی صورت میں تو وہ رات ان باتوں کو یاد کرنے کی رات ہے لیت القدر میں آپ یہ سب یاد کریں کہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنی کتاب اتاری اور ہمارے یہ موقع دیا کہ ہم کتاب کے ہدایت حاضر کریں اپنی زندگی کو سواریں جنت کو مستحق بنے تو یہ،, یہ سب باتوں کو یاد کرنا حدیث بات ہے کہ تاشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ان تو افون تو حب الفاف اے خدا تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے تو اے خدا تو اس کو معاف کر دے یہ سب سے بڑی دعا ہے جو موم کرنا چاہیے شب قدر میں بھی شب قدر کے باہر بھی لیکن شب قدر کی اہمیت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا انسان پر اپنی رحمت کا اظہار کیا خدا نے اس رات کو اپنی کتاب رحمت بھیجی انسان کی طرف تاکہ انسان اس کو فالو کر کے خدا کی وفرت حاضر کرے جنت حاضر کرے